فت و اللہ عنہ بس پھر ان سے بقارو اور کہا انہوں نے یا قومی اے میری قوم لقت ابلاغتم رسالۃ تربی یقیناً میں نے ابلاگتم تم کو پہنچا دیا تھا رسالۃ تربی اپنے رب کا پیغام مانا سخت القم اور تم کو نصیحت کی تھی ولا کلّہ تو حب النا صحیید لیکن تم نہیں محبت کرتے پسند کرتے نصیحت کرنے والوں کو آیت نمبر تہتر سے اناسی تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے فرماتا اللہ تعالی و اَََ سمود صلی اور قوم سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو یہ اربوں کی دوسری قوم ہے قوم عاد کے بعد جس ہم نے ذکر کیا تھا کہ قوم آد بھی عربوں میں سے اربوں میں سے ہے بلکہ سب سے پہلے عرب ہیں اور ان کے بعد اربوں کی دوسری قوم جس کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے وہ قوم سمود ہے اور زمانے کے اعتبار سے جس طرح کہ علیہ السلام اس کے بعد قوم عاد اور پھر اس کے بعد قوم سمود ان کے نبی فلم اللہ تعالیٰ کے ہم نے بھیجا ان کی طرف قوم سمود کی طرف احا صالحا ان کے بھائی صالح کو صالح کو صالیہ السلام کو اور بھائی کہنے کا معنی کہ انہی میں سے تھے انہی میں سے تھے تو اس لیے اللہ نے ان کو بھائی کا نام دیا یعنی انہی میں سے تھے اس قوم قبیلے سے اور یہ قوم جو ہے جس طرح زمانے کے اعتبار سے بتایا ہے کہ قوم عادت کے بعد آتی ہے اور ان کی جگہ کیا ہے علاقہ ان کا کون سا تھا یہ ان کا علاقہ جو ہے وہ مدائن صالح کے نام سے اس وقت جانا جاتا ہے جس کا سابقہ کا نام الحجر ہے اور یہ کہاں پر ہے مدینہ اور طبوق کے درمیان مدینہ اور تبو کے درمیان سعودیہ کا جو شمالی شمال مغربی علاقہ ہے تقریباً تو مدینہ سے تقریباً کوئی چار سو کلو یا ساڑھے تین, تین سو, کلومیٹر تین سو کلومیٹر کے قریب یعنی کہ تبو کے سائڈ پہ مدینہ کے شمال میں ان کے ان کا علاقہ تھا جس کو حجر کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس وقت اس کا نام مدین صالح اس کو یعنی کہا جاتا ہے اور اس میں آج بھی وہاں پر پہاڑوں کے اندر دے ہوئے مکان اس قوم کے موجود ہیں تو اللہ ترمات ویہ سمودا خواہ ہوں اور قوم سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صعیہ السّلام کو قال قالیہ قوم ابو اللّہ مََََََََََٰن الََََََََََََََََََََََََََََََن غیر تو صع السلام کی وہی دعوت جو کہ ہر نبی کی دعوت رہی ہے کہ میری قوم عبادت کرو اللہ کی ماں علم الغ غیر نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی ارا کو معبود برحق۔ اس میں بھی جس طرح نے پہلے ذکر کیا اس قوم کے بارے میں اس قوم کا کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والے تھے اللہ کو جانتے تھے اس لیے ان کے نبی صلی وسلم ان کو اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور اللہ سے اللہ سے ہٹ کر جن کی وہ عبادت و پوجا کرتے تھے اللہ کے بزرگوں کی نبیوں ولیوں کی جو بھی تھے ان کو جو ہے وہ الہ غیرو کا نام دیا کہ اللہ کے سوا دوسرے معبود پت جا اد کمبعین تم یقیناً آ گئی تمہارے پاس کھری دلیل تمہاری رب کی طرف سے وہ کھری دلیل یا تو اس اونٹی کی شکر میں ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے اور یا پھر بداتے خود نبی اور نبی کی تعلیمات وہ کھری دلیلیں ہوتی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول وسلم کا جب ذکر کیا سربینہ میں تو کیا فرمایا لم یقنی لدین کفر اہل کتاب المشیکین الفقین حتٰۃ البینہ کہ ان کے پاس جب تک کھلی دلیل نہ آ جاتی وہ کھلی دلیل کیا ہے رسول من اللہ وہ اللہ رسول تو اللہ کے رسول بداتے خود ہی ہر قوم کے لیے کھلی دلیل ہوتے ہیں ان کا اخلاق و کردار ان کی سیرت ان کا مزاج ان کی ساری چیزیں ان کی تعلیمات وہ جو تعلیمات لے کر آتے ہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کسی بشر انسان کے لیے ممکن نہیں کہ ایسی چیزیں یعنی کہ لا سکے خود اپنی طرف سے جب تک اس کو اللہ کی طرف سے ایسی چیزیں نہ مل سکیں یعنی کسی بشر انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اپنی طرف سے وہ ایسی چیزیں لا سکے جب تک اللہ کی طرس ان کے اوپر وہی نہ ہو تو بتاتے خود ہی اللہ کے رسول اور ان کی تعلیمات جو ہیں وہ کھلی دلیلیں ہوتی ہیں تو یہ اور کھلی دلیل ہونے کا معنی ہم کو یہ رفت ہم کو کیا معنی دیتا ہے کہ ہر نبی کی تعلیمات اور ہر نبی کا دیا ہوا دین بداتے خود ہی ایسا کھلا اور واضح ہوتا ہے کہ جس کے لیے مزید کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی کسی اور ہجرت کی ضرورت نہیں ہوتی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی دلیل آ گئی ہاد ناقت اللہ آیا یہ اونٹنی اللہ کی یہ ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے اونٹنی کیا تھی اس کے بارے میں جس طرح روایتوں میں آتا ہے ابن کسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ قوم سمود نے صلی السلام سے مطالبہ کیا کہ تم اگر اللہ کے سچے نبی ہو تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ تو انہوں نے کہا کہ کیا معجزہ چاہتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس چٹان سے ان کا علاقہ جو سرمت بتایا ہے کہ جو الحجر کے نام سے جانا جاتا ہے پہاڑی علاقہ ہے تو ایک بڑی چٹان کی طرف اشارہ کیا کہ اس چٹان سے جو ہے اونٹنی نکلے اس چٹان سے اونٹنی پیدا ہو اب یہ وہ مطالبہ تھا جو واقع یعنی کہ یعنی عام دنیا کا جو نظام ہے چیزوں کے پیدا ہونے کو اسے ہٹ کر تھا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو انہوں نے کہا کہ اس چٹان سے اونٹ نکلے تو صلی اللہ علیہ السلام نے قوم سے عہد و معاہدے لیے کہ واقعی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ چیز دکھا دیتا ہے اور جو جو تم چاہتے اونٹی کا نکلنا چٹان سے یہ چیز ہو جاتی ہے تو کیا تم ایمان لاؤ گے <تصفح> تو انہوں نے اس بات کے عہد کیے کہ ہم واقعی ایمان لائیں گے اور تم کو مانیں گے اور یہ عہد معاہدے ان سے لینے کا مقصد کیا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ موجودہ دکھا دے اور بعد میں قوم کفر کر کے تباہی کا شکار ہو کیونکہ اللہ تعالی کا نظام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ان کے مطالبے کے مطابق ان کی ڈیمانڈ کے مطابق کو موجدہ دکھاتا دیتا ہے اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کی تباہی ہوتی ہے اسی لیے رسول اللہ علیہ السلام تھے جب مکہ کے کافروں نے مطالبہ کیا کہ صفا صفا پہاڑی سونے کی بن جائے اور مکہ کے پہاڑ جو ہے وہاں سے یعنی گھٹ جائیں اور مکہ جو ہے لہراتے باغوں میں اس طرح سے تبدیل ہو جائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا اس لیے کہ اگر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کر دے گا اور کرنے پر قادر ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر یہ ایمان نہ لائے تو ان کی تباہی ہوگی اس لیے آپ نے اس چیز کا مطالبہ نہ کیا اور ان کو ان کے حال پر چھوڑا ان میں سے جو ایمان لایا جایا اور جو کفر پر مرا تو اس لیے تو قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ اس چٹان سے اونٹی پیدا ہو تو صرم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے چٹان سے اونٹی نکالی جس طرح کے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت تھی اور بہت بڑی اونٹنی تھی حتی تک اس اونٹنی کے بڑے ہونے اس کے جسامت کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ ان کے جو ان کے چشموں کے پانی تھا جو کنویں کا پانی تھا وہ سبھی سارا کا سارا پانی جو ہے وہ پی جاتی تھی تو اس وجہ سے ان کو پھر پانی کی تقسیم کرنا پڑی کہ ایک دن ان کے جانور پانی پئیں اور ایک دن اونٹنی پانی پئیں اور پھر اس اونٹنی کا اتنا دودھ ہوتا تھا کہ اونٹنی جو ہے اس کے دودھ سے ساری کی ساری قوم جو ہے ان کے برتن بھر جاتے تھے اور ان کو دودھ اس سے مل جاتا تھا تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اونٹنی نکلے اس چٹان سے اور اونٹنی بھی ایسی ہو جو بچہ پیدا کرنے کے بالکل قریب ہو تو اللہ نے اس طرح کی اونٹنی نکالی اور اونٹی وہاں چٹان سے نکلی اور سے بچہ پیدا کیا تو ہمایہ اللہ اسلام نے حاضری ہی ناقت اللّہ رکم آیا کہ یہ اللہ کی اونٹی اس کو اللہ کی اونٹنی کیوں کہا کہ اس کو اللہ نے اپنی طرح منسوب کیا اس لحاظ سے کہ اللہ نے خصوصی طور پر موجانہ طور پر اس کو جو پیدا کیا اس کو نکالا ورنہ اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کرنے کا جو نظام رکھا رکھا اور کیا ہوا ہے کہ اور مادہ کے ملاب سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو موج طور پر پتھر سے چٹان سے نکالا اور اس کو اپنی طرح منسوب کیا اس اونٹی کی یعنی کہ اس کی قدر و منزلت کے ظاہر کرتے ہوئے عام اونٹنی نہیں ہے کہ جس کو تم جیسے چاہو کاٹو مارو بلکہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے خاص طور پر دی گئی ہے تو جس میں قوم کو اس بات کا اشارہ دیا گیا تھا کہ اس اونٹنی کا معاملہ عام اونٹوں کی طرح یا عام جانوروں کی طرح نہیں ہے بلکہ خصوصی طور پر تم کو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے اور اللہ نے اس کو پذر منسوخ کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالی کی یعنی اللہ کے اس کے ساتھ خاص اہتمام ہونے کا معنی ملتا ہے تو یہ اونٹنی تمہارے نشانی ہے معجزہ ہے اور آیا کمارا جس طرح پہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کے مختلف معنی آتے ہیں کبھی وہ قرآن کی آیت ہوتی ہے کبھی کوئی اللہ کا حکم ہوتا ہے کبھی <coughs> اللہ کی کوئی نشانی ہوتی ہے اللہ کی کائنات میں کبھی وہ موجزہ اس طرح کی شکل میں ہوتا ہے فضارو رہا تھا کلفی ارد اللہ تو چھوڑو اس کو اللہ کی زمین میں کھاتے پیتے کیونکہ جس طرح بتایا ہے کہ اونٹی کی جو جسامت تھی اسی لحاظ سے اس کا کھانا پینا بھی اسی انداز سے تھا <coughs> ولا تمسو بسو اور نہ اس کو چھوؤ کسی برے ارادے سے تمسہ مسئلہ مسئق منی چھونا کسی چیز کو اور سو کے منی برا بری برائی سے یعنی کسی برے ارادے سے اس اونٹی کو نہ چھوؤ یعنی اس کو قتل کرنے کا ارادہ اس کو کوئی تکلیف دینے کا ارادہ ایسی چیز نہ کرو کیونکہ اللہ نے خاص طور پر تم کو ایک موج طور پر دی ہے تو اس پر کس طرح کی زیادتی کس طرح کے اس کے ساتھ ایسا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے آداب کا باعث بن سکتا ہے وز قروج خلاف امبا عاد۔ اور یاد کرو کہ جب تم کو جان نشین بنایا قوم عاد کے بعد اور جس سے واضح ہوا کہ زمانے کے اعتبار سے قوم عاد کے بعد ان کا نمبر آتا ہے اور قوم عاد کی ہلاکت کے بعد اس جملے سے ظاہر ہوا کہ یہی قوم تھی جو کہ زمین پر جن کو اللہ نے جانشین بنایا جن کو زمین پر یعنی کہ جانشین بنانے کے معنی کہ زمین کی یعنی خلافت زمین کو آباد کرنے کے ساری یہ چیزیں ان کو دی اور ببواقوم ارض اور تم کو زمین میں ٹھکانہ دیا تت من امن قصورا ٹھکانا دینے کا معنی کہ کس طرح زمین تمہارے لیے مسخر کی اور اس زمین سے تم اپنے فائدے حاصل کرتے ہو ان فائدوں میں سے کیا ہے تت من امن قصورا اس کے جو میدانیں ہیں میدان ہیں جو یعنی کہ ہموار علاقے ہیں ان پر تم بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو سہول جمع سہل کی اور سہل کے معنی جو میدانی علاقے ہوتے ہیں تو اس کے میدانوں میں قصور جمع قصر کی محل اس میں بڑے محل تعمیر کرتے ہو بڑے پیلس بناتے ہو وطن خیتون الجبا اور جو پہاڑ ہیں ان کو گھڑ کر ان کو تراش کر اس میں گھر بناتے ہو اور یہ گھر ان کے آج بھی جس طرح بتایا ہے کہ موجود ہیں پہاڑوں کے اندر گھڑے, گھڑے ہوئے بنائے ہوئے گھر آج بھی موجود ہیں اور جن کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے کہ جب کہ موجودہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا کوئی ان چیزوں کا نام و نشان نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی اس قوم کو کس قدر قوتیں اور طاقتیں دی تھی کہ پہاڑوں کو کاٹ کر آپ دیکھیں گے تو صرف یہ نہیں کہ صرف مکان بنایا ہے بلکہ پہاڑ کو آگے سے کاٹ کر برابر کیا اور برابر کرنے کے بعد پھر اس کے اندر دروازہ نکال کر پہاڑ کے اندر جو ہے وہ کمرے بنائے ہوئے اور ایک نہیں بلکہ ایک کمرے کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا اس انداز سے تو پہاڑوں کو تم کاٹ کر اس میں اپنے گھر تراشتے ہو تو جسے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں مشینی دور سے پہلے یعنی اس زمانے میں یہ کام کرنا کس بات کی دلیل ہے ایک تو اللہ نے اس قوم کو جو عقل اور ذہانت دے رکھی تھی اور دوسرا ان کے پاس جو قوت اور طاقت اور یہ وسائل تھے اور ان چیزوں کو دیکھ کر معلوم کیا ہوتا ہے کہ اگرچہ یہ مشین ان چیزوں کا دور آج کا ہے لیکن سابقہ زمانوں میں بھی آج سے ہزاروں سال پہلے بھی اللہ تعالی نے ان قوموں کو بھی ایسی ایسی ان کے ذہان اور ایسی چیزیں دی تھی ایسے وسائل دیے تھے کہ جو جس سے وہ زمین کو آباد کرتے اور یہ چیزیں ان کی تھیں وطن حتون الجباء البوتہ اور تَنحت الحط کے معنی تراشنا گھڑنا کہ تم تراشتے گھڑتے تھے پہاڑوں کو بیویوت گھر بناتے ہوئے فد کرو اعلیٰ اللہ بس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو والا تعطف اللہ اور دہمف اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے اللہ نے جو تم کو یہ نعمتیں دی ہیں یعنی کہ زمینوں کو آباد کرنے کی پہاڑ پہاڑوں کے اندر گھر تراش تراشنے کی یہ تم کو ذہانتے کودتے طاقتیں دی ہیں اور اس کے ساتھ مزید جو اللہ تعالیٰ کی دنیا کی اور نعمتیں ہیں اور سب سے بڑی نعمت تو تمہارے پاس نبی اور رسول کی شکل میں مجھے بھیجا گیا ہے کہ جس سے تم اللہ کے سچہ دین جان سکو ہدایت حاصل کر سکو تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو یاد کرنے کا معنی ہے کہ ان کی قدر دانی کرو اور ان سے ان کو اپناؤ ان پر چلو بلا ارس و فل ارد اور نہ پھرو زمین میں کو فساد کرتے ہوئے اب اس قوم کا فساد کیا تھا اگر ہم تاریخی طور پر دیکھتے ہیں تو ہم نہیں جانتے کہ جو ظاہری فساد جس کو عام طور پر, پر سمجھا جاتا ہے قتل و قتال کا کوئی اس طرح کا فساد اس قوم کے طرف منصوب کیا جاتا ہو تاریخی طور پر کہ انہوں نے کوئی قتل و قتال کی ہو جنگ و جدال کیے ہوں یا زمین میں کوئی اس طرح کا دنگا فساد برپا کیا ہو ایسی چیز ہم کو تاریخی طور پر نہیں ملتی تو پھر فساد کس چیز کا ہے لا, لا, لا. وہ فساد عقیدے اور دین کا فساد ہے وہ فساد دین اور عقیدے کا فساد ہے یعنی ہم باقی قوموں کے بارے میں قوم رود کے بارے میں آگے پڑھیں گے کہ کیسے ان کا شرک اور کفر کے ساتھ ساتھ اور بھی ان کی کیا قباہتیں تھیں قوم شعیب کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح شرک اور کفر کے علاوہ ان کی اور بھی مالی معاملات میں اونچلی اونچلی اور اس طرح کی ان کی کباہتیں تھیں تو بعد دوسری قوموں کے اللہ نے ذکر کیے ہیں جرائم کو پھر <تصفح> اور اس کے بارے میں بھی <تصفح> تفصیل <تصفح> کہ اس کی قوم کے کیا جرائم تھے کہ بنی عیسائی پر ظلم ستم کرنا اور دنگہ فساد کرنا لیکن اس قوم کے حوالے سے تاریخی طور پر کوئی وہ فساد جو سو جس کو لوگ فساد سمجھتے ہیں کہ قتل و قتال کا ایسا فساد کوئی وہ ذکر نہیں آتا تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اصل فساد جو ہے وہ عقیدے اور دین کا فساد ہے کہ جب عقید، عقیدہ صحیح نہ ہو اور دین سچانا ہو اور لوگ مراہی پر ہوں تو سب سے بڑا فساد یہ ہے ملا تعصف عدمین اور نہ پھر زمین میں فساد اور دنگہ فساد کرتے ہوئے قال ملا الزین استقبر اومن قوم ہی تو کہا المرا اس سرداروں نے اللہدین استقبرومن قوم ہی جنہوں نے تکبر کیا تھا ان کی قوم میں سے مراد جو کفر کرنے والے اور کبھی ایسے لوگوں کو کفر کی طرح براہ راست منسوخ کیا جاتا ہے اور کبھی اس طرح کے ان کو صفات ان کی ذکر کی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا کفر ہو کیونکہ اصل کفر کی بنیاد اور سب سے پہلا کفر وہ اسی تکبر کی وجہ سے تھا جو شیطان کا کفر اس کا جرم یہی تکبر تھا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور سمجھنا کہ اللہ کے نبی اور یہ ایمان لانے والے ہم سے گھٹیاں ہیں اور اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان پر ایمان لیں ان کی بات کو مانیں اور اللہ کے دین کو اپنے سے جو ہے نیچ اور اپنے آپ کو اسے بالا تر سمجھنا تو کہا ان لوگوں نے جو تکبر کرنے والے ان کی قوم میں سے تھے للِدین استد عیف بن لمن آمن منہ ہم ان لوگوں سے کہا استد عیفو کس سے ضائف ہونے سے کہ جن کو ضعیف بنایا گیا تھا سمجھا گیا تھا اور ضعیف بنایا اور سمجھے جانے کے معنی کہ قوم میں وہ کمزور قسم کے لوگ تھے یا تو ویسے ہی مالی لحاظ سے اپنے حسب و کے اعتبار سے کمزور تھے کہ ان کی کوئی حیثیت نہ تھی یا پھر وہ قوم کے ان بدماش ان متکبر لوگوں کے ان کے زیر ان کے زیر تسلط تھے ان کے کنٹرول میں تھے کہ ان کو جس طرح چاہتے ان پر ظلم سے تم ڈھاتے جس طرح کہ ہمیں آپس رسم کے صحابہ میں نظر آتے ہیں حضر بلال جیسے صحابی کہ جن کو ان کے آقا اور مکہ کے کافر جس طرح چاہتے ان کو جو ہے دیتے ان کو مار پیٹ کرتے تو استدا استداری کے جس کو کمزور بنایا گیا یا کمزور سمجھا گیا یا تو ان کو حسب نصب اور ان کے مالی لحاظ سے یا پھر ان کو اپنے ان کے یعنی ان کے انڈر ان کے بڑے سرداروں کے ان کے انڈر ہونے کے ان کے ماتحت ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر ظلم و استطف بڑھاتے اور عموماً نبیوں کے پیروکار یہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں حتیٰ کہ ابو سفیان سے ہرقل نے جب پوچھا آپ صلیم کے بارے میں جب اس نے معلومات تھی ابو سفیان سے اور ابو سفیان اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کفر پر تھے مکہ کے سردار تھے تو پوچھا ہرقل نے روم کے بادشاہ نے آپ کے بارے میں کہ آپ پر ایمان لانے والے کون ہیں <تصفح> <تصفح> تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ کمزور قسم کے ہمارے جو یعنی کہ غلام ہیں اس طرح کے لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں تو ہرقل جو کہ پڑھا لکھا تھا جس کو انجیل کا علم تھا اس نے کہا کہ ہاں نبیوں کے پیروکار یہی ہوتے ہیں نبیوں کے پیروکار یہی ہوتے ہیں اور یہی قرآن اور تاریخ ہم کو بتاتی بھی ہے کہ کسی بھی تاریخ قوم کا آپ پڑھ کر دیکھیں کہ نبیوں کے پیروکار کون رہے ہیں اور صرف نبیوں کے پیروکار ان کے زمانے میں نہیں بلکہ ہر دور میں ہی آج بھی دیکھیے دین پر چلنے والے اللہ کے دین کی اتباع کرنے والے نبیوں کی سنتوں پر چلنے والے کون ہیں وہی جو کمزور ہیں مالی لحاظ سے جن کے معاشرے کے اندر کوئی بڑی حیثیت نہیں ہوتی جبکہ بڑے سردار مالدار وہ اپنے اسی تکبر میں وہ مارے جاتے ہیں تو کہا ان کے اس قوم کے متکبر لوگوں نے بڑے لوگوں نے جن کو کمزور بنایا گیا تھا جو معاشرے کے کمزور لوگ تھے ان سے کہا لیکن ان میں سے بھی کون لمن آ میں منہم ان میں سے جو ایمان لانے والے تھے اس سے معلوم ہوا کہ سبھی جو کمزور یا اس طرح کے لوگ جو ہیں سبھی ایمان نہیں لائے ان میں سے کچھ ایمان لائے کیونکہ کچھ جو ہیں وہ اپنے کفر پر فقیر بھی ہے غریب بھی ہے اور ساتھ کفر بے ایمانی بھی ہے اور اصل دنیا سب سے بڑا بدبقت یہ ہے اصل سب سے بڑا بد یہ ہے کہ جو فقیر غریب بھی ہو دنیا بھی اس کے اس انداز سے مشکل اور تنگی میں ہو اور آخر بھی اس کی برباد ہو تو یہ ہے اصل جو بدبخت ہے لیکن بعد وہ اللہ تعالیٰ کے ان کے جو دین پر چلنے والے تو جو ان میں سے ایمان لانے والے تھے ان سے کہا ان صالح مرسل من ربی ان سے پوچھتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ سوال جو ہے واقعی مجھ سے بھیجا ہوا ہے میں ربی اپنب رب کی طرف سے کیا تم جانتے ہو کہ واقعی سوال اپنےب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے اور ان کا یہ سوال کرنے کا مقصد معلوم کرنا نہیں ہے کہ ان کو کوئی سوالِ اسلام کے بارے میں شک ہے بلکہ صرف ان کو تانا دینا کہ تم جو اس آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو اس کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا ہے تو تم کو کیا واقعی اس بات کا یقین ہے کہ رب کی طرف سے آیا ہے تم جو اس کے پیچھے چل رہے ہو تو ان کا ان کو تانا دینا مقصد تھا اور ان کو بہکانا ان کے اندر شعبہ پیدا کرنا جس طرح کے ہر دور کے اس طرح کے لوگوں کا انداز رہتا ہے تو, تو کہا انہوں نے عطا کیا تم جانتے ہو تم کو یقین ہے انّال کے صالح جو ہے مرسل بھیجا ہوا ہے میرے ربی رب کی طرف سے قارو انہ بما ارسرا بہ مؤمنون تو انہوں نے آگے سے وہ جواب دیا جو دینا چاہیے تھا کہ ہم تو جو جس چیز کو دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ وہ بھیجا ہوا ہے انہوں نے اس ایسا جواب دیا جس میں ان کا ان کے سوال کا جواب بھی آ گیا اور اپنے ایمان کا اعلان بھی کر دیا انہوں نے اور یہ ہے کہ جو حقیقت میں سچے ایمان کی ذریعہ ہے امن احسن قول دلا وم صع انیم الامسلم صلامات اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل صالح کرے اور اپنی اس ایمان اور عمل کا اعلان کرے اپنے آپ کا اسلام اپنے اسلام کا اعلان کرے تو جس سے کیا ظاہر ہوا اور حالانکہ قوم کے کمزور لوگ ہیں اور ان سے مخاطب کون ہیں جو بڑے بدماش ہیں چودھری ہیں سردار ہیں تو ان کو ان کے اس چیز کا کھٹکا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور جو یہ سوالے کے دشمنی کر رہے ہیں ہم صرام پر ایمان کا اعلان کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیا،, کیا،, کیا کچھ ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں جب ایمان دل میں آ جاتا ہے تو اس ایسے مومن کے دل سے دنیا اور دنیا والوں کے سارے خطرے اور کھٹ کے نکل جاتے ہیں اس لیے ہم موسیٰ علیہ السلام کے ان کے مقابلے میں جو جادوگر آنے والے تھے ان کے واقعات پڑھتے ہیں کہ جب وہ ایمان لاتے ہیں جادوگر تو کس انداز سے اللہ تعالی نے ان کو جرت دی او قوت دی کہ وقت کے سب سے بڑے دنیا کے فرعور اور اس کے بدماش کو اس کے سامنے کھل کر اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جو تو نے کرنا ہمارے ساتھ کر لے اور یہ ہے ایمان کہ جب دل میں رچ بس جاتا ہے تو پھر انسان کو پروانی ہوتی کہ دنیا والے کیا کرتے اور کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا قال و بما ارسلہ بھی مبنون کہ بے شک ہم تو جس چیز کے ساتھ اس اسالیہ السلام کو بھیجا گیا ہے بیما ارسلہ بھی ہی جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے یعنی جس جو اللہ کی طرف سے تعلیمات لے کر آیا ہے اس کے کیا غصہ کیا ہے مینون ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو ارسل بھی ہی کہ اس کے اندر ان کے سوال کا جواب آ گیا کہ تم جو کہتے ہو کہ واقعی رب کی طرف سے ہے ہاں یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے اور نہ کہ صرف بھیجا ہو بلکہ ہم اس پر ایمان کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں قال ندی نے تقبر رو النا بلدی و آمن تم بھی تو کہا تقبر کرنے والوں نے ان نا بلدی آمن کہ وہ جس پر تم ایمان لائے ہو سوالے اور اس کی لائی ہوئی تعلیمات پر اس سے ہم کیا ہے کافی کفر کرتے ہیں اور یہ ہے حق و باطل کا کا کہ حق پرست اپنے حق کا اعلان کریں اور کفر والے اپنے کفر کا اظہار کریں اور یہ ہر زمانے میں رہا ہے لیکن بعض اوقات لوگ ان چیزوں کو کفر والے تو اپنے کفر کا اعلان کرتے ہیں لیکن اہل ایمان جو اب ایمان کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کرنے والے وہ ہیں کہ جب اپنے ایمان کو چھانے چھپانا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ چاہیے ایمان کا اعلان کرنا ایمان کا اظہار کرنا اور اصل ایمان حقیقی یہی ہے حل ہاں یہ کہ جب کوئی ایسی حالت ہو کہ جب کفر کا غلبہ ہو اور اسلام کا ایمان کا اظہار کرنا ممکن نہ ہو جس طرح کے مسلمانوں کے مکہ میں حالت تھی جو کمزور قسم کے مسلمان تھے ورنہ اصل یہ ہے کہ اہل حق جو ہیں اپنے حق کا اعلان کریں اپنے حق کو ظاہر کریں اور حق کو ظاہر کرنا بھی حق کو حق کی بہت بڑی دعوت ہے اور اس کو چھپانا بھی جو ہے اس کا اعلان نہ کرنا اس کو ظاہر نہ کرنا بھی حق کو چھپانا ہے یعنی آج فرض کرو اگر ہم کوئی بھی حق کی بات کہنے سے رکتے ہیں اور اس کو ظاہر نہیں کرتے اس کا معنی کیا ہے کہ باطل پھیلے گا اور کفر اس کا غلبہ ہوتا چلا جائے گا تو کافروں نے کہا کہ ہم تو جس کے جس پر تم ایمان لاتے اسے کفر کرتے ہیں فراق ر پس بس انہوں نے کار ڈالا ناکا امتی کو باعط ربیم اور سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے اونٹری کو کاٹنے کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اونٹری ایک وقت تک ان کے درمیان رہی اور جس طرح کے صلی السلام نے ان کے ان کے لیے پانی کی تقسیم کی تھی صورت قمر اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے وہ نبی احمد اقسمت تم بین کلو شربِ محتدر الحماتے ہیں صلی السلام کو ان کو ان کو بتا دو کہ پانی جو ہے ان کے درمیان تقسیم رہے گا اور صحم نے قوم کو کہا ہاد ناکت اللہ شرب ولکم شرب میں معلوم کہ اس اونٹی کا ایک دن پینے کا ہوگا اور دوسرا دن تمہارا پینے کا ہوگا تو ایک وقت تک کہ اونٹی رہی اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ رہا اور قوم نے کیا وہ ایمان لائے اونٹری کے نکلنے پر اس کا ذکر آتا ہے کہ قوم کا جو سردار تھا اور اس کے ساتھ چند لوگ ایمان لائے اور باقی لوگ اپنے اسی کفر پر ڈٹے رہے اونٹی کا جو نکلنا تھا اس کو دیکھ کر قوم کا جو سردار اور اس کے ساتھ چند لوگ ایمان لائے اور باقی اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور بلکہ آہستہ آہستہ دشمنی بڑھتی چلی گئی حتیٰ کہ جو ہے اونٹی کو قتل کرنے کی سازشیں شروع ہوئی اور اس میں خصوصی طور پر ایک عورت کا کردار سامنے آتا ہے کہ جس نے قوم کو بھڑکایا کہ جو اس اونٹی کو قتل کرے گا تو اپنی بیٹیوں کی اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کروں گی تو چنانچہ قدار ابن سالف نام کا ایک آدمی تھا جو اس کام کے لیے تیار ہوا اس نے اپنے ساتھ اور بھی لوگوں کو تیار کیا حتیٰ کہ نو لوگ اس نے تیار کیے نو آدمی جو اونٹی کو کاٹنے کے لیے اور یہ صرف نو آدمی صرف وہ تھے جو اونٹی کو قتل کرنے کے اس پروگرام میں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ ان کی منصوبہ بندی تھی ورنہ پوری کی پوری قوم جو ہے اس قوم اس چیز میں شریک تھی کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا دوسری ہاتھوں میں فقیر ذبو سورہ فعق روحہ سورۂ شمس مجرِ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فقت ہو فقا روحا انہوں نے صور اسلام کو جھٹلایا فعق اور قوم نے جو ہے ان سبھی نے جو ہے اونٹی کو کاٹا حالانکہ کاٹنے والا وہ ایک آدمی تھا لیکن وہ عمل جو ہے ساری قوم کی طرح منسوخ کیا گیا کس لیے کہ یا تو ساری قوم ہی اس سے اس کے اس کام میں مشورے کے لحاظ سے ان چیزوں کے لحاظ سے شریک تھی یا پھر قوم کی خاموشی اس جرم پر قوم کی خاموشی اس کو نہ منع کرنا اس کو نہ روکنا تو اس لحاظ سے اس جرم کو ان کے طرح منسوخ کیا گیا اور اس سے معلوم کیا ہوا ایک بہت بڑا سبق یہاں پر ملتا ہے جو یعنی کہ اصلاحی حوالے سے وہ کیا ہے کہ جب کوئی جرم کیا جاتا ہے اور جرم سے منع نہیں کیا جاتا تو خاموش خاموشی خاموش رہنے والے اس جرم کو خاموشی سے دیکھنے والے بھی اس جرم میں برابر کے شریک سمجھے جاتے ہیں نہ کہ صرف وہ کہ جو کرنے والا ہے بلکہ اس جرم کو دیکھ کر اس میں اس پر خاموشی اختیار کرنے والے بھی برابر کے شریک سمجھے جاتے ہیں تو تو چراچے اس اونٹی کو کاٹنے کا کام یہ چیز جو ہے سبھی قوم کی طرح منصوب کی گئی تو کدار بن صارف اٹھا اس نے اونٹی کو کاٹا اس کو ذبح کیا اور جب اس کو کاٹنے لگا اس کو اونٹی کو زخمی کیا تو اونٹی نے آواز بہت بڑی آواز نکالی کہ جس سے اس کا بچہ جو ہے وہ قوم سے بھاگ کر کسی اور جگہ چلا گیا اور اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے تو اللہ تعالی نے جس طرح کے اس کو نکالا تھا اس طرح اس کو اس قوم سے غائب کر دیا لیکن اونٹی کو انہوں نے کاٹا اب جب اونٹی کو کاٹا اور صالیہ السلام نے آ کے دیکھا اونٹی کو کٹے ہوئے کہ مر چکی ہے اور اس انداز سے اللہ تعالی کی طرف سے دیہ موجدہ اس انداز سے ان ان, ان کا قوم کا یہ کردار رہا اس کے ساتھ تو اب جس طرح کہ اللہ تعالی کا وعدہ تھا کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے اور اس انداز سے اللہ تعالی کے دیہ موجود کو جھٹلائیں گے اور جھٹلانے کا انداز اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے تو پھر ان پر آداب تو صایہ السلام نے قوم کو کہا کہ تین دن تک انتظار کرو تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے تو رچناچے چہ واقعی ان کے کہنے کے مطابق تیسرے دن قوم پر عذاب آتا ہے تو عذاب کیا تھا جس کا اللہ طرف ماتا ہے یہاں پر پہ آ کر ان انہوں نے کار ڈالا اونٹی کو اور یہاں بھی آ سبھی قوم کی طرح منسوخ کیا گیا عمل وہ آتا ہوں ان اور نافرمانی کی انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم کی وقال و یا صال ہو تینہ بیمعت عیدہ ان کم تمل مرسرین جرم بھی کرنے اور ان جرائم پر مزید جو ہے وہ ہٹدرمی اور ڈٹائی اختیار کرنی وکالو اور کہا نے یا سال ہے صال اے تینہ لا ہمارے پاس بیما تعیدہ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ جس آداب کا تو وعدہ کرتا تھا کہ اونٹی کو کاٹو گے موجر کو نہیں مانو گے تو تم پر آداب آئے گا تو آداب ہمیں لا کر دکھا ان کم تمل مرسرین اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے فع قیدتحم الرجف بس ان کو آپ پکڑا ایک رجفہ کے معنی ایک زلزلے نے اور دوسری بعض آیتوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کو ایک چیف نے تو اس لیے علماء نے دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے کہ ان کے اوپر سے آسمان کی طرف سے ایک چیف یعنی کہ زوردار آواز آتی ہے اور نیچے سے زمین ساتھ ہلتی ہے اور اس کے ساتھ ہی پوری کی پوری قوم فس بخوفی دار ہم ایک ہی وقت میں پوری قوم تباہ ہو کر ان کے بچے بڑے مرد عورتیں سبھی کے سبھی تباہ ہو کر فاس بہوفیدار ہم جاسمین اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے یعنی مرنے کے بعد ہلاک ہونے کے بعد ان کی لاشیں پڑی تھیں تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو ہلاک کیا کہ نیچے سے زمین کو زلزلہ اس میں پیدا کیا اور اوپر سے زوردار ایک چیخ اور بعض روایتوں میں جس طرح ذکر آتا ہے کہ جبرایل السلام ان کے درمیان آئے اور انہیں ایسی زوردار آواز نکالی کہ جس آواز سے ان کے دل جو ہے سینوں میں پھٹ جاتے ہیں اور پوری کی پوری قوم ایک ہی وقت میں ہلاک ہو جاتی ہے سوائے اس میں سے ایک آدمی کے سوائے ایک آدمی کے یعنی کافروں میں سے ورنہ تو صاحیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے ان کو اللہ نے بچایا تو لیکن باقی پوری کی پوری قوم ایک ہی وقت میں ہلاک ہو جاتی ہے سوائے اس میں سے ایک آدمی کے جس کا نام جس کا نام تھا ابو رغال ابو رغال تو اللہ مکہ میں تھے آپ مکہ سے باہر جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ آپ نے ایک قبر کے پاس سے گزرے ڈیری کے پاس سے گزرے تو آپ جانتے ہو کہ یہ کیا ہے صاحب ہم آتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے آپ میں کہ ابرغال کی قبر ہے تو پوچھا کہ ابرغال کون ہے تو آپ میں کہ قوم سمود کا شخص تھا تو جب اس قوم پر عذاب آیا تو یہ حرم میں تھا بیت اللہ میں تھا تو بیت اللہ میں ہونے کی وجہ سے اس عذاب سے بچ گیا جب قوم پر عذاب آیا تو اس سے بچا رہا لیکن جیسے ہی حرم سے باہر نکلا تو جو باقی قوم پر آداب آیا تھا اس پر بھی اسی طرح کا آداب آیا اور یہ یہاں پر ہلاک ہوا اور اس کی خبر یہاں پر بنائی گئی ہے تو آپ میں کہ اگر تم اس کی خبر کھودو گے تو اس میں تم سونے کی ایک ٹہنی پاؤ گے یعنی اس کے ساتھ سونے کی ٹہنی تھی جو دفن کر دی گئی تھی اس کے ساتھ ہی اور صاحبہ نے قبر کھودی تھی اور باقی اس میں سونے کی ٹہنی ان کو ملی اور ابو الغال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ثقیف نام کا جو قبیلہ ہے جو طائف آباد ہے یہ ان کا بڑا ہے ان کا بڑا ان کا یعنی اصل یہ تھا ابو الغال تو کہنے کا مقصد کہ پوری کی پوری قوم کے بارے میں ماتع فاخرت مرجفا ان کو ایک زلزلے نے آ پکڑا فسف و حوفی دار امجاسمین پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے یعنی ہلاک ہونے کے بعد مرنے کے بعد یعنی اس انداز سے اوندے پڑے تھے کیونکہ ان کو دیکھنے پوچھنے والا ان کی کلاشیں اٹھانے والا بھی نہ تھا اور یہ ہے قوموں کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قوموں کو ہلا کرنے پر آتا ہے تو اس کو کوئی بہت بڑے لشکر فوجیں بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی صرف ایک آواز صرف ایک معمولی جھٹکا وہی اس پوری قوم کو جو لاکھوں کی مقدار میں تھی لاکھوں کی تعداد میں تھی ان کی ہلاکت کے لیے کافی تھا تو اس انداز سے اس قوم کو اللہ نے ہلاک کیا اور صالح اسلام کو اللہ نے بچایا اور ان کے ساتھی جو تھے ان کو بچا لیا تو اس قوم کی ہلاکت کے بعد صعیہ اسلام قوم کو مخاطب ہوتے ہیں قوم کو ہلاک ہونے کے بعد ان کی لاشیں گری پڑی ہیں اوندے پڑے ہیں تو ان لاشوں کو مخاطب ہوتے ہیں فما اللہ تعالیٰ فطو عنہم تو صعیہ السلام ان سے منہ پھر یعنی ان سے پھر کر نکلتے ہیں چلتے ہیں اور اس کے بعد جو قوم ہلاک ہوتی ہے و قالیہ قومی تو قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں لقد ابلاگو تک ابلاگ تکم رسا اللہ تر ربی یقیناً میں نے تم کو پہنچا دیا تھا اپنے رب کا پیغام کہ میں نے تو تم کو اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دیا تھا کہ میں اللہ کے نبی ہوں اور اللہ کا پیغام کیا تھا انے ابود اللہ کہ تمہارا اللہ تعالیٰ ہی اسی کی عبادت کرو ما لکم من الٰن غیر اس کے سوا تمہارا کوئی آبود نہیں ہے تو میں نے تم کو اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیا توحید کی دعوت دے دی لیکن تم تھے بدبخت کہ تم نے اس کو قبول نہ کیا ون ساحت القم اور تمہیں بہت نصیحتیں کی ولا کلّہ تو لیکن تم ہو کہ جو نہیں چاہتے نصیحت کرنے والوں کو اور یہ عموماً لوگوں کی مزاج اور فطرت ہوتا ہے کہ جو نصیحت کرنے والا ان کو برا لگتا ہے چاہے وہ نصیحت کرنے والا ان کے کسی کافر کو نصیحت کر رہا ہو ایمان کی توحید کی یا حتیٰ کہ بعض اوقات اخلاقی یا ان اصلاحی حوالے سے بھی کسی کو نصیحت کی جائے تو نصیحت کرنے والا اس کی نصیحتیں عام طور پر وہ اچھی نہیں لگتی کس لیے کہ وہ مزاج کے خلاف ہوتی ہیں مزاج کے خلاف ہوتی ہیں آدمی نہیں چاہتا ایسی چیزیں تو اس لیے تو حب تو حب اللّہ شہید لیکن تم ہو کے جو نصیحت کرنے والوں کو نہیں چاہتے نہیں پسند کرتے تو لیکن یہاں پر پوچھنے والا پوچھے کہ سوال علیہ السلام نے اس قوم کو ہلاک ہونے کے بعد ان کو خطاب کرنے کا فائدہ یہ وہی انداز ہے جو نبی اکبر صلی اللہ علیہ السلام نے کیا تھا آپ نے کیا کیا بدر کے مارکے میں بدر کا مارکا ہوا اس میں کافروں کے بڑے بڑے سردار سردار قتل ہوئے تو آپ نے ان کی لاشیں کھینچ کر بدر کے کنویں میں پھینکی اور تین دن تک اب بدر میں ٹھہرے اور تیسرے دن رات کا پہر رات کے آخری پہر اب اس کنویں کے پاس جاتے ہیں جس میں ان کی لاشیں پھینکی گئی تھی اور ان کو مخاطب ہوتے ہیں مخاطبوں کے مخاطب کیا کہتے ہیں مخاطبوں کے کہتے ہیں کہ ان کو بلکہ ان کے نام لیتے ہیں یا ابا جہاں ابن حشام یا اطبا ابن ربیع یا شہبن ابن ربیع ایک ایک ان کا نام لے کر ان کو پکارتے ہیں اور سماتے ہیں حل وجت ما وا ادا رب و کم حقہ ہمیں جائے چند دن پہلے ہی ہیں کیا تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا جس جہنم کا تو تم کو اس اس کو حق پا لیا سچ پا لیا فنّی ما بجت تم آا وا ادنی ربی حقہ کیونکہ میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا فتح نصر کا وہ میں نے سچ پا لیا میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا فتح و کا وہ تو میں نے دیکھ لیا پا لیا کیا تم کو بھی اللہ نے کیا تھا شکست کا ذلت کا اور آخر میں پھر مرنے کے بعد جہنم کا تم لوگوں نے آپ نے ان کو اس طرح سے مخاطب کیا تو آپ کے ساتھ عمر عمر فاروق تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ما کر من اقوام قد یف کہ اللہ کے طرح سے آپ ان لوگوں سے مخاطب ہو کہ جو مردار بن چکے ہیں جن کے جسم جو ہیں جن کی باڑیاں بھی بدبودار ہو چکی ہیں فقال ولظی نفسی بے ما انتم ان تم بے اسما ماں عقول من ہم آپ نے فمایا کہ اے لوگوں اپنے صحابہ کو کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے یعنی تم ان مردوں سے زیادہ ان مرنے والوں سے زیادہ نہیں سن رہے ولا لا یجیبون لیکن یہ میری بات کا جواب نہیں دے سکتے یعنی سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے تو اسی طرح سوال علیہ السلام نے بھی قوم کی حالات تباہی کے بعد ان کو یہ خطاب کیا لقد ابلاقم رسالۃ ربی والۃ الکم ولاک اللہ تو بول تو اس کا معنیٰ کیا ہے اس میں ہم کو کیا ملتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے ان کو سناتا ہے اور اگر نبی علیہ وسلم ہوں یا اس کے بعد رسول علیہ وسلم کا جو واقعہ ہم نے ذکر کیا اور یہ واقعہ صحیح بخاری میں ثابت ہے صحیح بخاری مسلم کی روایت میں ہے تو آپ نے جو کافروں کے اس انداز سے مخاطب کیا ان کے یعنی کہ جسم جو ہے بدبودار ہونے کے بعد ان کے گلے سڑنے کے بعد تو اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وہی کے ذریعے یہ چیز بتاتا ہے کہ تم ان سے مخاطب ہوتے ہو تو ان کو میں سنا رہا ہوں ورنہ اللہ تعالیٰ دوسری میں کیا فرماتا ہے ان نقرات اس میں علما ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے لیکن یہاں پر آپ مردوں سے مخاطب ہیں تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ وہ بات استثنائی حالتیں ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی کے دیے کسی طریقے سے آپ کو اس بات کی خبر دی اور آپ ان سے مخاطب ہوئے اور آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات ان کو سنائی تو اور پہلے بھی ہم سماعے موتا کے حوالے سے صورت نام میں ذکر کر چکے ہیں اس مسئلے کا کہ مردوں کا سننا تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے سناتا ہے لیکن ہم مردوں کو جو چاہے نہیں سنا سکتے اللہ تعالیٰ ان کو جو چاہے سناتا ہے اس لیے ہم ان کو مخاطب کرنا کسی ایسی چیزوں سے کہ جو اللہ کی طرف سے جس کا ہمیں حکم نہیں ہے تو ایسی چیزوں کے مردوں کو مخاطب کرنا جائز نہیں ہے ہاں ان کو سلام کہہ سکتے ہیں السلام علیکم احمد دی کیونکہ اس, اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو کسی طریقے سے سناتا ہوگا جیسے بھی اللّہ تعالیٰ کو سناتا ہے چاہے وہ مٹی بن چکے ہیں یا ان کی جو بھی حالت ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو سناتا ہوگا یا ان کو ہمارا سلام پہنچاتا ہوگا جیسے بھی اس کی کیفیت ہے لیکن اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے ان کو جو چاہیں بتانا چاہیں جس طرح کے بعض بتی لوگوں کا ہے کہ قبر پر جا کر یا ان کو جو بھی آپ کہنا چاہو کہہ سکتے ہو آپ کی باتیں سنتے ہیں ایسی ایسی چیزیں کہنے کی اجازت نہیں اور اس کی وجہ کیا ہے ہم پہلے بھی اس کی وضاحت کی تھی کہ یہ برزخ کے حالات ہیں برنے کے بعد وہ عالم برزخ کہ جو دنیا سے بالکل الگ ہے اور جس کو دنیا کی حالتوں پر دنیا کی دنیا کی ان چیزوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اس لیے یعنی ایسی چیزوں کو کہ اللہ کے نب کے حوالے سے اگر کوئی چیز ایسی ملتی ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ خاص چیزیں ہیں کہ جو ان انہوں نے کی ہے اور ان کے علاوہ کسی اور کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے اور انہوں نے بھی کسی مخصوص حالت میں کی ہے یعنی کہ ہر حالت میں ہی وہ ایسی چیزیں کرتے رہتے تھے اور اسی میں آپ سر وسلم کر دو قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے فرما رہا کہ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے اب یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے علم سے بالاتر ہے آپ ہی کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں ان کو نہیں پتہ کہ ان قبروں والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن آپ کو اللہ نے اس کا اس کا علم دیا تو اس کا معنی کیا ہوا یعنی کہ صرف ذکر کرنے کا مقصد میرا یہ ہے یہ بیان کرنا کہ امبیا کی اللہ تعالیٰ اللہ کو وہی کے ذریعے العام کے ذریعے ان کو اس طرح کی چیزیں بتاتا ہے اطلاع کرتا ہے دیتا ہے اس کی جس کو ہم کو اطلاع نہیں ہوتی اس لیے ہم یعنی اپنے آپ کو ان پر قیاس نہیں کریں گے کہ اگر اللہ کے نبی نے کسی اس طرح کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے تو ہم بھی ایسے لوگوں کو اس طرح کے مردوں کو مخاطب ہو سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو ان پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ انبیاء کی کیفیت ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہوا علم ہے ان کا وہی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہمارا نہیں دوبارہ دیکھیں وہ سمود خا ہوں صالح اور قوم سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالیہ السلام کو کالِ قوم ابود اللہ مالکم غیر تو انہوں نے کہا کہ میری قوم عبادت کو اللہ کی مالکم غیرو نہیں ہے تمہارے لیے کو معبود اس کے سوا قدجا بئ نہ تم رب کم یقیناً آگی کھلی دلیل تمہارے رب کی طرف سے حاضیہ نا قطم آیا یہ یعنی اللہ کی اونٹی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے تا کلفی اردا روحا تاہ کلفی ارد اللہ پر چھوڑو اسے تعکلفی ارد اللہ اللہ کے زمین میں کھاتے پیتے ولا تمسو ہا بسو اور نہ اس کو چھوؤ کسی برے ارادے سے فیا فیا خدم آداب العلیم پس تم کو آ پکڑے کو دردناک آداب بد کرو اور یاد کرو اس جالم خلافہ جب کہ تم کو جانشین بنایا اللہ نے من بعد عادن قوم عادت کے با بعد و بوا اکم فل اردی اور تم کو ٹھکانہ دیا زمین میں تَتَّخِذُونَ مِنْ منصحورہ قُصُورًا جب کہ تم بناتے تھے تت تقدون بناتے تھے تم منصحور ہا اس کے میدانوں کو قصوراً اس میں محلات تعمیر کرتے و تن خیتون اور تن گھرتے تلاشتے الجبال پہاڑوں کو بیوتاً گھر بناتے ہوئے فَذْكُرُوا کرو اعلیٰ اللہ پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو بلا اور نہ پھرو تاسع کے نہ پھرو فلعرد زمین میں مفصِ فساد کرتے ہوئے قال ملا اللہدین استقبرومن قوم ہی کہا سرداروں نے ان کی قوم جنہوں نے تقبر کیا ان کے کی قوم میں سے لدین استد عیفو لمن آ من امن ہوں لدینہ ان لوگوں سے استد عیفو جن کو کمزور بنایا گیا تھا سمجھا گیا تھا لمن آ من ہوں ان میں جو ایمان لانے والے تھے عطا نمونہ کیا تم جانتے ہو انّالحن کے صالح علیہ السلام جو ہے مرصر یہ بھیجے ہوئے ہیں مر ربی کی, رب کی طرف سے قارون نے کہا ان نا شک ہم بیما ارسی لبی ہی جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے ممین اس پر ایمان لاتے ہیں قال لدی نستقب تو کہا اور لوگوں نے قبر کرنے والے تھے ان نہ شک ہم بل لدی آمن جس پر تم ایمان لائے ہو کافی اسے کفر کرتے ہیں فعا قارو پس نے کار ڈالا ان ناقا اونٹے کو فعتوں اور سرکشی کی ان امربہ اپ رب کے حکم سے وہ قالو اور کہا انہوں نے یا سوال ہو تینا بیمع عید یا سوال ہے اوال ہے اے تینا لا ہمارے پاس بیمع اے جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے جس آداب کا ان کن تمل المرسرین اگر ہے تو بھیجے ہوئے رسولوں میں سے فردۃم رجفا پس ان کو آ پکڑا ایک رجفہ ایک زلز لینے فس بخو پس وہ ہو گئے فی دارحیم اپنے گھروں میں اپنے علاقے میں جاسمین کے معنی اوندے پڑے ہوئے الٹے پڑے ہوئے یعنی مرنے کے بعد ان کی لاشیں ص اللہ سے گری پڑی تھیں فتو اللہ پس بس پھرے ان سے صالیہ السلام وکال یا قومی اور کہا ان سے کہ ام قوم لقد ابلاغتم رسالیہ ترب بھی یقیناً میں نے تم کو پہنچا دیا تھا اپنے رب کا پیغام مانا سہ تو اور تم کو نصیحت کر دی تھی بلا کلّہ تو حد بون ناسقین لیکن تم ہو کہ جو محبت نہیں کرتے پسند نہیں کرتے نصیحت کرنے والوں سے بارخ اللہ, اللہ خیر